صوم حنيص عليكم بالمؤمنين رب الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فتقال الله تبارك وتعالى كما بر من في سوره الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال جل وعلا كما ورد في سده الالفاظ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ صَدَقَ اللَّهُ رَسِيكًا وعن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ رَأْسَ هَاظَ الْعَمْرُ ان تشهدہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ محمد وأن محمد و نظین نفس محمد ولا غبرت قدم في عمل تب تغافيه درجات الجنه بعد الصلاه المكتوبه بعد الصلاه المفروضه كجهاد في سبيل الله ولا ثقل ميزان عبد قد ابتن ترفق له في سبيل الله او يهمل عليها في سبيل تباہ محمد اللہ اللہ اللہم وفقنا نجاہدہ فی سبیلکا بی اموالنا وانفسنا اللہم مرزقنا شہادتم فی سبیلکا آمین یا رب العالمین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی طویل حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آخری حصہ باقی ہے آج میں پچھلے حصے کے ساتھ اس کے مضمون کو جوڑنے کے لیے وقت صرف نہیں کروں گا بلکہ صرف آخری حصہ جو اس کا ہے کہ حضور نے اس دین اسلام کے معاملے کو ایک درخت سے تشویش دی جیسے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے پھر اس کا تنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد شاخیں ہیں ان میں برگ و بار ہیں پتے ہیں پھل ہیں یا پھول ہیں اس طرح اسلام ہے اس کی جڑ کیا ہے کل میں شہادت اللہ شریک اللہ وحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ شہادت یہ جڑ تنہ کیا ہے نماز کا نظام زکات کا نظام ہے اس پر تفصیلی گفتگو اس لیے کہ جو تیسری حدیث ہے اربعین نووی کی اس کا موضوع یہ ہے چوٹی کیا ہے وہ جہاد سے میلہ ہے یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجل ہو گئی اول تو یہ کہ ہم چونکہ اسلام کے پانچ ارکان اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ سب کو حفظ ہیں ان میں جہاد کا لفظ ہے ہی نہیں بور الاسلام والا حمسن شہادت اللہ الہ ان اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام و و و حج البیت من استطاع صلاۃ وزات جہاد کا ذکر نہیں پھر جہاد کو قتال کے معنی میں لے کر ہم نے اسے اور محدود کر دیا پھر اس سے آگے اور غلط فرمیاں پیدا ہوئی ہے میرا یہ موضوع نہیں ہے اس پر میں تقریر کر چکا ہوں ایک اور وہ چھپی ہوئی ہے جہاد فیصل کی حقیقت زیادہ ذخیر نہیں ہے سستا کتاب چاہے وہ لیجئے ضرور اس کا مطالعہ کیجیے پڑھیے اس کو اسے عام کیجیے پھیلائیے کیونکہ جہاد کے بارے میں غلط فہمیاں جو دوسروں نے دشمنوں نے پھیلائی ہیں وہ تو پھیلائی ہیں لیکن اپنوں نے جو غلط فہمیاں پیدا کی ہیں وہ زیادہ بنیادی ہیں انہی کی بنا پر اصل میں دشمنوں کو زیادہ کچھ جہاد کے خلاف پروپیگنڈے کا حق حاصل ہوا بہرحال آج جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے دین کی چوٹی جہاد جہاد کی چوٹی قتال اب یہ جہاد جو ہے نفس یہ خود ایک طویل عمل ہے اس کو میں نے اپنی اس کتاب کے کے اندر نو منزلہ عمارت سے تعبیر کیا ہے نو منزل تھری تین بڑے بڑے جہاد ہیں اور ہر ایک کے تین مرحلے پہلا جہاد ہے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے یہ افضل الجہاد کہا گیا اس کے لیے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا نمبر ایک حضور سے پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے فرمایا, انت جاہدہ اللہ. کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اللہ کے مٹی بناؤ پھر بگڑا ہوا معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف اس معاشرے کے خلاف زور لگانا زمانہ با کونا سادت تو باضمانہ ستیز کرواشر کے ساتھ جیلو ان پریشرز کو اس کی رو میں بہنا نہ جاؤ اور شیتان لعین اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں جن نات میں سے وہ تو انویزیبل ہیں اور جو انسانوں میں ہیں جو شیطان کے بھی کان قطر ان سب کے خلاف بھی جہاد کریں گے تب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا سکے دوسرا موٹا لیول کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ جان و مال کھپے گا دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے پڑھو گے تو پڑھاؤ گے سمجھو گے تو سمجھاؤ گے لہذا یہ بھی ایک لائف لانگ پروسیس ہے اس کے بھی تین لیول ہیں ایک ہے سوسائٹی کے بلند ترین سطح پر انٹلیکچوئلس کے لیول پر دعوت و تبدیل کے تغزے کچھ اور ہیں وہاں نراواز کام نہیں کر سکتا وہاں دلیل کی ضرورت ہوتی برہان کی ضرورت ہوتی قرآن اپنے مخالفین سے طلب کرتا ہے کل برہانا کو بالکل تم سا جو تم بات کہہ رہے ہو برہان لاؤ اگر سچے ہو تو یہی مطالبہ دوسروں کو بھی تو حق ہے کہ آپ سے کریں اس کے لیے تو انسان دین کی حکمت اور اس کے فلسفے کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو اور جدید زمانے کے جو غلط نظریات ہیں ان کو بھی ان کی تہہ میں اتر کر سمجھ چکا اس کے بغیر تو ممکن نہیں پھر ایک عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ یہاں نصیحت خلوص کے ساتھ آپ بات کریں چونکہ عام لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کلین سلیٹ کے مانند ہیں تختی سفید لکھ جو چاہو لکھ ان کے دماغوں میں خرناس نہیں ہے غلط فلسفے بھرے ہوئے نہیں ہیں لیکن ان کے لیے تو یہ ہے از دل خیزت بردل تزت ہاں آپ کا عمل آپ کی دعوت اور تبلیغ کی شہادت دے رہا ہو کہ ہاں یہ واقعات جو بات مجھ سے کہہ رہا خود بھی کر رہا پھر یہ ہے کہ جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے جنہیں تنخواہیں ملتی ہیں وہ قادیانی مبلغ ہو وہ چاہے عیسائی مبشر ہوں بابی ہوں کوئی بھی ہو ان کے لیے بہارا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تمہیں بہت ایکسپرٹ ہونا پڑے گا جس کی بہت بڑی مثال ابھی حال ہی میں ابھی فوت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا شیخ احمد دیدات اور جس کی اس وقت ایک موجودہ مثال دنیا میں موجود ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ایک زمانے میں مولانا رحمت اللہ, رحمت اللہ، قیرانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اٹھے تھے جنہوں نے پادری فینڈر کو شکست دی تھی جو یہاں سے بھاگا تھا شاید پورا ہندوستان جو ہے ہندوستان کے مسلمان شاید عیسائی ہو جاتے کیونکہ اس نے کلکتے سے چل دلی تک ہر بڑے شہر میں علماء سے مناظرہ کیا اور ہر جگہ شکست دی پھر دلّی کی لال مسجد جو ہے بادشاہی مسجد دلی کی جامع مسجد اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اوپن چیلنج تھرو کیا مسلمانوں میں کلکت سے چل کے یہاں تک آیا ہر شہر میں تمہارے مولویوں کو اور تمہارے علماء کو میں نے شکست دی اب میں تھرو آؤٹ انڈیا اوپن یہ چیلنج تھرو کر رہا ہوں ہے کوئی جو آئے مجھ سے مقابلہ کرے اب اگر کوئی نہ آ سکتا علماء نے شکستیں کیوں کھائی انہوں نے کبھی بائبل پڑھی نہیں بائبل تو پڑھنا دور رہا قرآن مجید بھی نہیں دی. اس لیے کہ ان کے ہاں تو فقہ چلتی تھی فتوہ دینا ہے تو فتوہ دینے کے لیے فقہ کا کافی ہے اور فقہ کا زیادہ ہے ہو تو حدیث سے آتا ہے قرآن سے تو کم ہے لہذا قرآن کے ساتھ بھی ان کا اشتغال اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اور بائبل تو رات یہ تو کبھی پڑھی نہیں تو مناظرہ کیسے وہ آتے تھے پڑھ کر سمجھ کر عربی کے ماہر فارسی کے ماہر بہرحال یہ تین لیول ہو گئے جہاد دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے وہ جہاد تبلیغ اور دعوت کا لیول دیول دی انٹلیکچوئلس انٹیلیجنٹ مائنورٹی انٹلیکچل مائنورٹی ایٹ دیول آف دی کامن ماسٹر اور یہ کہ ان گمراہ کرنے والوں پر کر ادھار کھائے بیٹھے ہوئے اور اس کی تنخواہ پانے والے لوگوں سے مناظرہ اور مجادلہ پھر ہے تین دین کو قائم کرنے کی جد وجہ اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دعوت دیتے رہو تبدیل کرتے رہو تمہیں کوئی مارے تو سہ جوابی جبابی کارروائی نہ کرو بارہ برس تک مکے میں یہ حکم تھا حضور کا پیسو رجسٹنس جدید اصطلاح نے اس کو پھر جب محسوس ہو کہ طاقت کافی ہے تو ایکٹو رجسٹنس چیلنج تھرو کرو اب پورے اس نظام کو اور آخری مرحلہ آ میدان جنگ کے اندر تو یہ نئی منزل ہے قتال کی تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے یہ جہاد اور قتال کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس لیے میں نے سورج صف کی آئے سنائی جو بہت دبار سنائی گئی ہے. اس جہاد اور قتال کا مقصد کیا ہے رسول اللہ کے دین کو غالب کرنا نظام قائم کرنا اس نظام کے نیچے کوئی یہودی رہے رہے کوئی عیسائی رہے رہے کوئی ہندو رہے رہے کوئی مجوسی رہنا رہے لے. اس نظام اللہ کا ہو یہ مقصد یہ جد و اس کے لیے جو پہلی آٹھ منزلوں کی جد و وہ جہاد ہے اور اس کے لیے اسی سورہ صف نے جو فرمایا کمالا تجارت اے ایمان والو کیا تمہیں بتاؤں وہ کاروبار وہ تجارت جو تمہیں عذاب سے جہنم سے چھٹکارا دلا دے تو مینو نب اللہ رسول ہی وسطاحد نفی سبیل اللہ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اپنی جانور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں گویا کہ اس جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال ایک امید ماہوم ہے یہ آپ کی گھڑی ہوئی ویشل تھنکنگ ہے اب اس سے اندازہ ہوا کہ جہاد کے بغیر پوری جات ہے ہی نہیں اور نفس کے خلاف تو چوبیس گھنٹے جہاد کرنا پڑتا ہے بنتا ہے مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاد نہ ہو رہا ہو فجر کے عین وقت جو ہے اذان کی آواز سن رہی آنکھ بھی کھل گئی نفس نکاض رہا سو جاؤ بس لی اور غفیل یہ جہاد جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے خاص طور پر سردی کے موسم میں شدید معلوم ہوا کہ وضو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں گیزر تو ہوتے نہیں تھے لیکن یہ کہ اس وقت اٹھنا نس کے خلاف جہاد بہت بڑا جہاد ہے اس کے بغیر نہیں آدمی اٹھ سکتا نماز نہیں پڑ سکتا بعض جماعت مسجد میں جانا سردی کا وقت ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو کتال جو ہے گویا کہ یہ تو بیس لائن ہے جہاد کی اس کے بغیر تو نہیں جاتی نہیں اس کی چوٹی میں نے کہا تھا دین کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ اسی سورح صف کی آیت نمبر چار میں فرما دیا گیا ان اللہ انہوں اللہ کو محبوب تو ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفے باندھ کر گویا کے سیشا پلائی ہوئی دیوار دشمن کو رکھنا ڈال نہ سکے کوئی قدم پیچھے ہٹے نہ کسی کا سفمن سے کوئی پیچھے ہٹے گا تو راستہ بنے گا نا دشمن کے لیے آگے بڑھنے کا جیسے سیتا پلائی ہوئی دیوار آج ہم کہیں گے جیسے ری انفورس اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ اور اس قتال فی فیصب اللہ کی پھر آخری بات بیان کی گئی سورہ انفال میں جب یہ مرحلہ شروع ہو گیا حضور کی سیرت طیبہ حیات طیبہ میں اب فرمایا دیکھنا کہیں درمیان میں نہ روک جانا کہ ایسا نہ ہو کہ سانس پھول جائے تمہارا ہمتیں جواب دے جائیں نہیں اب یہ قتال جاری رہے گا کاتلو تالا تکن فتنا تُن کا یقون دینو کل جنگ جاری رکھو گے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فرو ہو جائے سب سے بڑا فتنہ فساد کیا ہے اللہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائیں ہم ہم خود حاکم آج کے دور کی سب سے بڑی بغاوت بارہا میں نے آپ کو بتایا سیکولرزم اور یہ پاپولر سوورنٹی کا کانسپٹ سب سے بڑا شرک ہے جس سے ہمارے ہاں بڑے بڑے جو مواحدین اپنے آپ کو سمجھتے وہ نہیں جانتے آج کے دور کا اصل شرک یہ جو اصل شرک ہے آج کے دور کا اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے میری چھ گھنٹے کی تقریریں ہیں حقیقت و اقسام شرک پر چھ گھنٹے بہرحال یہ جو ہے کاتلوم اب یہ قتال جاری رہے گا حتیٰ تقن فطنۃ کے فساد اور بغاوت اللہ کے خلاف بالکل فرو ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے مداح اللہ کے تابے آ جائے سارا نظام سیاسی نظام معاشی نظام معاشرتی نظام دیوانی قانون اور فوجداری قانون آئلی قوانین ہر شے اللہ کے دین کے تابع ہو جائے اس وقت تک یہ قتال جاری رہے یہ ہے اس قتال کا معاملہ اور ایک خاص قتال جو ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے اندر جو آیا ہے جس میں گویا کہ ایسی بات سامنے آتی ہے کہ قتل عام ہم کر دیا جائے مشرقین کا اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں یہ گویا کہ اس قتال فی اللہ کی آخری چوٹی ہے جس کو جدید اسلام میں ہم کہیں گے ماپنگ کیا ہوتا ہے کسی جنگ میں ایک فوج کو فتح کو حاصل ہو گئی ہے مجموعی اب وہ دیکھتے ہیں اچھی طرح چھانتے ہیں بینتے ہیں کہیں کوئی پاکٹ اور موجود تو نہیں ہے تو یہ ماپنگ اپریشن اور یہ خاص امیین کے خلاف تھا کسی اور کے لیے نہیں ان کے لیے صرف دو آلٹرنیٹو تھے چونکہ محمد تم میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے تمہاری زبان میں تم پر اتمان حجت کر دیا اللہ نے تمہاری زبان میں اپنا کتاب نازل کر دی اب تمہارے پاس یو ہیو تم نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے لیکن باقی دنیا کے لیے یہ بات نہیں تھی وہ اسی سورہ مبارکہ آئے ہے وہ سنا چکا ہوں جو اہل کتاب کے بارے وہ بھی وہی تھے موجود لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یا تو ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے نہیں۔ بلکہ وہاں تین شکلیں ہمیشہ اسی کے بعد جب بھی صحابہ کراؤ کی فوجیں باہر نکلی ہیں وہ تین باتیں کہی گئی وہ کیا ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں ہمارے حقوق زیادہ ہیں تم جونیئر مسلمان ہو تمہارے حقوق کم لو المسلم کف الکل مسلم تمام مسلمان اپنے سیاسی اور جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں ان میں برابر ہو نمبر دو یہ نہیں مانتے تو اللہ کے دین کا غلبہ برداشت کرو دین کا اس کے نیچے تم یہودی رہو نصرانی رہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تمہارے سنگوس تمہارے چرچز کی حفاظت کی جائے گی تمہیں پرسنل لاء کی پوری آزادی دی جائے گی تمہارے ہاں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے معیشت کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت ہے ملازمتیں کرنے ہر چیز دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ دین اللہ کا ہوگا مذہب تمہارے ہو سکتے ہندو رہو سکھ رہو پارسی رہو عیسائی رہو یہودی رہو مجوسی رہو بدھ رہو جو چاہے رہ مذہب رہ سکتے تو یہ معاملہ خاص تھا یہ باپنگ اپ آپریشن ہوا ہے اور حال صورت یہ ہے کہ آیت تو انتہائی خوفناک ہے فیض الشر فخری خزو ہوں سرو ہوں کابول مرسد یہ جو چار مہینے کی محنت دے دی گئی ہے جیسے یہ ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں مشتقین کا قتل عام کرو انہیں پکڑو ان کا گھراؤ کرو محاصرہ کرو اور ان کو پکڑنے کے لیے گھات میں لگ کر بیٹھو کتنے سخت لیکن حقیقت واقعات کیا ہوا ایک شخص کے قتل کی نوبت بھی نہیں آئے. سب سبین اسلام لے آئے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر جدید نمایا عرب کو خیر بات کہہ کے تو بارہ وہ تو جو جرمیان کی آیت تھی وہ اب اس حدیث کا حصہ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ ہے کہ وقت بہت نکل جائے گا اب یہ کہ استطالفی سب اللہ کا مقام کیا ہے اس کے لیے جہاں پہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ لوٹ کر دیکھے محمدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں شاہبہ بج نہیں کوئی چہرہ تھکن کی وجہ سے نڈھال ہوا یا اس کا رنگ متغیر ہوا فی عمل اور نہ ہی کوئی قدم جو ہے وہ غبار آلود ہوئے فی عمل ان کسی ایسے عمل میں تم تغفی ہے کہ جس کے ذریعے سے جنت کے درجے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اب یہ ذرا جس کا ہمارا ایک ویلیو سٹرکچر ہے اس کو سمجھ لیجیے سب سے اونچا مقام دین میں کیا ہے قطال فی صبل اور اللہ کی راہ میں جان دے دا جس کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے مجھے میری بڑی خواہش ہے نبدت تو انختلا فیصلہ ہوا سما ابتلا سما ہوا میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر, جاؤ. پھر, جاؤ. پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں بکا ایک ہمارے ہاں بعد میں جو اونچے مقامات بنتے چلے گئے وہ اللہ اللہ اللہ اللہ مراقبے چلے اور ان سے کچھ روحانی کیفیت کا حصول یہ شفٹ ہوا ہے دین کا ایمفیس کا معاملہ شفٹ ہوا ہے اسی لیے پھر ہم مغلوب رہے اسی لیے ایک مرتبہ خلافت راستہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد دوبارہ خلافت کا نظام نہیں قائم ہو سکا آج تک سوائے وہ دو, سوا دو سال حضرت عمر بل عبدالعزیز کے بس وہ بھی ایک شخصی سی بات تھی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک حکومت مل گئی کوئی اس کے لیے انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا کوئی اس کے لیے کوئی جماعت نہیں بنائی تھی کوئی جد و جہد نہیں کی تھی ان مراحل میں سے نہیں گزرے تھے بس جھولی میں آ پڑے اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ صحابی نہیں ہے، ہے. عمر بن حضرت عمر کے نوازے بنتے بہرحال اس کے علاوہ آج تک تو خلافت کے نظام دوبارہ نہیں ہے. کیوں نہیں آیا اس لیے کہ یہ شفٹ آف انفیس ہو گیا روحانیت کے نام سے ایک اور ہی تصور ذہنوں کے اندر راسخ ہو گیا آپ کو صوفیا کرام اور بڑے بڑے اور یا اللہ کے بارے میں جو قصے ملیں گے چالیس برس تک جنگلوں میں رہ کر ریاض اب پتہ نہیں یہ قصے جھوٹے ہیں سچے اللہ عالم چالیس برس تک حضرت حضرت امام ابو حریفہ نے ایشا کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے حضور کی تو حدیث یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور کھڑا بھی رہتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں میری سنت تو یہ. یہ سارا اصل میں جو ہوا روحانیت کا اس پر میرا ایک کتاب چاہے ہے اس کے لیے بھی دین میں گنجائش ہے یہ نہیں میں سمجھتا کہ ہے نہیں ایک دفعہ دین قائم ہو جائے اللہ کا دین قائم ہے آپ اس کے نیچے رہتے ہیں اب اس دین کو آگے پھیلانا یہ اس نظام حکومت کا کام ہے آپ سے مطالبہ کیا جائے گا آؤ نکلو میدان میں آپ کو جانا پڑے گا حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ شام میں ایران میں جہاد ہو رہا تھا قتال ہو رہا تھا تو کیا ہوتا تھا فلاں محاذ سے مطالبہ آ گیا دس ہزار آدمی اور چاہیے اعلان کیا گیا مسجد البوی میں دس ہزار آدمی نکل آئے باقی سب چھو اپنے گھروں کے اندر کوئی بلیم نہیں آپ پر کوئی ملاوت نہیں دس ہزار آدمی چاہیے تھے تو یہ تو گویا کہ کے, فائر کے درجے میں تھا چلے جائیے نہیں ہے تو ٹھیک ہے گھر میں رہے اب اس حالت میں نوافل کے ذریعے سے اوراد اور وظائف اور کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو ترقی دینا یہ میرے نزدیک صحیح تھا یہ غلط نہیں تھا ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے قرب کے حصول کے دو ذریعے ہیں تقرب بالفرائض تقرب بالنوافل ان میں بہت اونچا درجہ جو ہے تقرب الفرائش کا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرے لیکن نوافل کے ذریعے سے بھی تقرب حاصل ہوتا ہے اس کا بہت اونچا مقام بھی ہے لیکن یہ کب ہوگا جب کہ وہ فرض کی تکمیل ہو چکی ہو فرض ہوا نہیں اور آپ نوافل کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں تو وہ نفل قبول ہوگا تو فرائض میں سے جب دین کو غائب کرنے غالب کرنے کی جد و اس فہرست سے نکل گئی تو دین کا نظام تو نہیں تھا لیکن وہ اپنے نوافل کے ذریعے سے اپنے چلوں کے ذریعے سے اور آد وظائف کے ذریعے سے اور جو بھی باہر حال یہ سب مانگتے ہیں تمام جتنے بھی سلسلے ہیں سلوک کے کہ وہ طریقے مصنون نہیں ہیں مصنوع طریقے نہیں ہیں جن طریقوں سے کہ انہوں نے اپنے ہاں کا خانداہی نظام بنایا ہے لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مفید نہیں مفید ہے بہت سی نفسیاتی قسم کی ایکسرسائزز کے ذریعے سے انسان میں روحانی کیفیت اور روحانی برتری پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ ایک روحانیت روح, روح انسان میں ہے رہ. تو جیسے آپ ڈنڈ نکالیں گے اور اٹھے بیٹھے کریں گے تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اسی طرح روحانی جو ہے کے ذریعے سے آپ کی وہ جو روح جو ہے اس کے اندر تخلیق پیدا ہوتی ہے ایک روحانی کیفیت حاصل ہوتی ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن ہمارے لیے اس کیا ہے لقت کانا فی لکوفی رسول اللہ ہے اس وقت حضور کا اور صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا وہ ہے جہاد اور قتال فی سم اللہ اسی میں بھوک بھی آ جائے گی آپ نفلی روزے رکھتے ہیں رضوئے تبوک میں جاتے آتے کس قدر بھوک کا عالم تھا وہ ساری کیفیت جو ہے جو نفلی روزوں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاد کے اندر جب بھوک آئے گی تو آ جائے گی آ جائے اور جب رات کو آپ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل صبح مقابلہ پیش آنا ہے اور ہم تو تین ہزار ایک لاکھ کی فوج سامنے آئی پڑی ہوئی ہے تو وہ رات آپ کس طرح کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں گزاریں گے گھر میں پڑے ہوئے وہ رات کبھی آ سکتی ہے آپ کو جو دعائیں آپ اس وقت کریں گے اللہ سے جو گڑ گے اللہ کی جناب میں جو تجر ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور تو حضور کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ اور کتال فی سبیل اللہ لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو صحیح ترین جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کے لیے جن کے میں نے عرض کیا اس کے لیے شرائط ہیں اس کے لیے لوازم ہیں پہلے ایمان صحیح ایمان دلوں میں راسخ کیا جائے اور اس کا ثبوت کیا ہوگا شریعت پر عمل جس, جس حکم پر عمل کر سکتے ہو تو کرو پھر تنظیم جمع کرو جوڑو بیٹھ کے ذریعے سے پھر تسکیاں کرو دل میں کہیں کوئی اور امنگ کوئی اور ملولہ ہے تو نکال دو صاف کر دو سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے کوئی اور مقصود و مطلوب شے دل میں نہ رہے یہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پہلے پھر وہ صحیح جہاد اللہ کی منزل آتی ہے بارہ برس تک یت کیا حضور نے صلی اللہ علیہ مکے کے اندر اور اس کے ساتھ پیسفک تمہیں مارے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیں تمہیں زندہ جلا دیں ہاتھ میں اٹھانا کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگی نو ریٹیلیشن نو ریزنگ افیئر ایون ان سیلف ڈیفنس یہ سب سے بڑا حضور کی کامیابی کا جو جو راز ہے ان میں سب سے بڑا راز یہ ہے میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبی میں تفصیل سے بحث کی ہے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر حضور کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے شہید کیے گئے صحابہ بھی گزرتے تھے حضور بھی گزرتے تھے جب وہ جہل ٹارچر کر رہا تھا تو حضور کیا کہتے تھے اس یا رویہ یاسر فنجن اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو برداشت کرو تمہارا واعدے کی جگہ ضرورت ہے ورنہ یہ کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کردور ٹکڑے اس کے بدبخت کے جامو جہل کے سارے کے سارے توڑ کے پھوڑ کے رکھ تو یہ مت جو رکھے ہیں کعبے کے اندر نہیں اسی کعبے کا طواف کرتے رہے بارہ برس غور کیجیے وہی کے آغاز سے پہلے بھی تو حضور طواف کرتے ہوں گے طواف تو, تو چلا رہا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے اسی گھر کا جس میں بت رکھے تھے اور پھر آغاد وہی کے بعد سے بھی پورے مکی دور میں بارہ برس اسی کعبے کا احتماج کیا اسی سہ نے کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جہاں دائیں بھی بت بائیں بھی بت سامنے بھی بت پیچھے بھی بت یہ ہے منہج انقلاب اس منہج پر نہیں چلیں گے جذبہ ہے اور سچا جذبہ ہے خلوص ہے اور پورا خلوص ہے لیکن جذبہ اور خلوص سے بات نہیں بنے گی طریق طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے لہذا خلاف پیمبر کسرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ نقاط رسید حضور کے منہاج سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے تو پھر کامیاب نہیں ہوگا ہاں اپنی نیکی کا نیک نیتی کا اپنے خلوص کا اخلاص کا اجرا ثواب اللہ کے ہاں پالو گے اب یہ جہاد اور قتال جو ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ بات تو آج کی نہیں ہے گلیڈ اسٹون ہوتا تھا ایک بڑا بہت بڑا لیڈر برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں برٹش پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ یوں لہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے ابن قائم نہیں ہو سکتی تو اتنی پرانی بات ہے اب اگر آ کر انہوں نے اور آ کے قرآن کو گٹر کے اندر بہا دیا ہے یہ تو در حقیقت یہ ان کے دلوں کے اندر اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کلکتہ ہائی کورٹ نے تو دے دیا تھا فیصلہ کہ قرآن کو بین کر دیا جانا چاہیے کرے گا کون بین آخر اٹھارہ بیس کروڑ مسلمان موجود ہیں وہاں کے مسلمانوں کی غیرت ہماری غیرت دینی سے سو گنا زیادہ ہے آئلی قوانین میں تھوڑی سی ترمیم کی تھی وہی خوشی کلکٹا ہائی کورٹ نے شاہبانوں کیس میں اسلامی قانون تو یہ ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دی دوران عدت اس کے آپ نان رفتے کے ذمہ دار ہیں باد شاہ بانوں نے درخواست دی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اب جس نے طلاق دی ہے جب تک یہ اور دوسری شادی نہ کر یا مر نہ جائے اس کا نان رفتہ تمہارے ذمہ رہے گا شریعت کی کوئی چیز کاٹی نہیں شریعت میں اضافہ کیا ہے لیکن اس پر جو وہاں طوفان اٹھا ہے جو تحریک اس مسلمانوں نے چلائی آپ کو معلوم ہے پرسنل لا بورڈ بنا ساری دینی جماعتیں جمع ہو گئی تھی سینکڑوں لوگوں نے جانے دے دی بالآخر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں اس نے اعلان کیا یہ بھی کہا ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی اور یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے میں نے تو مطالعہ کیا نہیں تھا اب میں نے جو مطالعہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے ہی از ریکارڈ مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں یہ سارا نقل کیا تو بہرحال یہ جہاد اور قتال جو ہے یہ جاری رہنے والی شے ہے لیکن اس کے وہ راستے البتہ ایک اور جہاں قتال ہو سکتا ہے وہ وہ جائز کتا جسے میں کہتا ہوں اس کو سمجھ لیجیے ایک مسلمان ملک ہے چاہے خالص اسلامی نظام نہیں ہے, ہے تو مسلمان وہاں کوئی کافر حکومت جو ہے تو دوسرا ملک حملہ کرتا ہے اب ڈیفینس میں کھڑے ہو جانا اب یہاں ظاہر بات ہے وہ تیاری بارہ برس والی مکے والی تیاری کا موقع تو نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے یا تو انہیں ختم کرو یا خود ختم ہو جاؤ رہا. لہذا وہ قتال اسی لیے جہاد افغانستان جو ہوا تھا جبکہ روسی آ گئے تھے وہاں اسے میں نے جہاد فی اللہ نہیں مانا تھا اس لیے کہ اس پروسس سے نہیں گزرا تھا وہ لیکن جہاد جائز تھا قتال جائز تھا اور اس میں جس نے جان دی وہ شہید ہیں اسی طرح کوئی بڑا ملک ہے اس کے کسی ایک حصے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. آزادی چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنا نظام چلائیں اس وقت بھی ہو رہا ہے فلپائنس کے اندر بھی ہو رہا ہے وہ اسی طرح کا جنگ جو ہے مسلمان کر رہے ہیں کمبوڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور کشمیر میں ہوا ہے یہ بھی جائز ہے اس میں جان دینا بھی شہادت ہے اگرچہ ہندوستان کا خاص معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر اگر کوئی سیاسی تحریر چلائی جاتی تو وہ بہتر ہوتی لیکن میں اسے حرام نہیں کہتا حریت کے لیے آزادی کے لیے جہاد سی سمری حرریت جائز ہے مسلمان کریں اب اس کے لیے بھی وہ ساری جو ہے وہ سارا جو مراحل ہیں تربیت تذکیات تنظیم اس نہیں لیکن وہ جہاد کہ آپ کسی ملک میں اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا حضور کے اسفے کے مطابق وہ ان تمام شرائط کو پورا کر کے ان تمام لوازم کو پورا کر کے ان تمام درجوں میں سے گزر کر جہاد ہوگا تو پھر وہ قتال صحیح ہوگا اور وہ صحیح معنی میں قتال اللہ ہوگا اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں میں بات کہنے لگا تھا پھر میرا حدیث دوسری طرف چلا گیا ویسٹرن ورلڈ کو بہت خوف ہے مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور ذوق شہادت سے بہت خوف ہمیشہ سے خواہش ہے اس لیے کہ انہیں تو زندگی بہت عظیم ہے مرنے کو تیار نہیں ہوتی اور یہ کہتے ہیں انہیں بہت زیادہ عظیم ہے شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی لہذا بہت عرصے پہلے سے انہوں نے وہ اسکیمیں شروع کی کہ مسلمانوں میں سے ایسی تحریکیں اٹھائی جائیں جو جہاد کو باطل قرار دیں یہ غلام احمد قادیانی یہ در حقیقت اسی فکر اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے اس دیکھا قتال اب حرام ہو چکا ہے دن کے لیے حرام ہے اب دوستو دوستوں کتاب فضب اللہ حرام ہو گیا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں حضور نے فرما جہاد و مازن. جہاد جاری رہے گا منذ بعثنی اللہ اس وقت سے جب صلی اللہ نے مجھے مبعوث کیا الہ ان یقاتل آخر و حاضر الامت یہاں تک کہ میری اس امت کا آخر حصہ دجال کے خلاف جنگ کریں اب اس ایک حدیث میں جہاد اور قتال دونوں آگئے جیسے سورہ صف میں جہاد فی صلی اللہ قتال فی صلی اللہ دونوں آگئے اس حدیث میں بھی یہ الجہاد و مازن منذ بعثنی اللہ وہ شروع ہو ہے حور دوسری خبریں جو ہیں کتاب الملاحم جو ہیں ان کے اندر رومیوں سے جنگیں ہوں گی وہ ہو رہی عیسائیوں کے عیسائی حملہ ہوئے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جن میں جھنڈے لے کر عیسائی جو ہیں مسلمانوں پر ہم ور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجوں کی یہ ہری سے اس کے بعد آخری مرحلے میں آئے گا یہودی آپ غور کیجئے گلف وار میں پہلی گلف وار میں بھی یہودیوں کو سامنے نہیں لایا گیا حالانکہ اتنا بڑا کولیشن بنایا گیا اور عراق کے خلاف جو ہے سارے تقریباً عرب ممالک بھی شامل ہو گئے تھے لیکن اسرائیل سے کہہ دیا تمنا میدان میں آنا تم بیٹھ رہا ہو تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم دیتے ہیں لو یہ پیٹریوٹ میزائل دے دیتے ہیں ہم وہ اسکڈ میزائل جو ہے اگر تمہیں خطرہ ہے صدام کے اسکڈ میزائل کا تو اس کو فضائی میں ختم کرنے والے پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے ہیں لیکن تم جا میں بتانا اور اب بھی یہی ہوا عراق کے حملے میں افغانستان کے حملے میں کتنی بڑی کولیشن بنائی افغانستان پر حملے میں تو واقع تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن اس میں سارا کفر جمع ہو چکا ہے امریکہ اور اس کے ہواری سب سے بڑا ہواری برطانیہ پھر یہ کے یورپ اور صرف یہی نہیں جو ان کے مد مقابل ہے چائنا بھی اور رشیا بھی ان دونوں کی ہمدردی بھی افغانستان کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس میں شامل تھی ان حملہ کی سب حمل آج بھی ہے لیکن اس کے بعد ایک آخری مرحلہ آئے گا جب یہودی کھڑا ہو جائے گا اور یہودیوں کا لیڈر ہوگا دجال المسیح الدجال جس موقع پر پھر حضرت مسیح کا رجور ہوگا یہ ایک علیحدہ باب ہے لیکن یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے جہاد و قتال کا اس امت میں کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہاں اس حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ولدی نفس محمد قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں شاہ بجل نہ تو کوئی چہرہ تکان کی وجہ سے نڈال ہوتا ہے نہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے بلغ بر قدم ان فی عمل اور نہ ہی کوئی قدم غبار آلود ہوتے ہیں کسی سفر میں فی درجات الجنہ جس سے کہ جنت کے درجے جو ہے آدمی حاصل کرنا چاہے بعد سلاتل مفروض رہتے فرض نماز کے بعد فرض نماز سب سے اونچا عمل ہے اس کے بعد جو ہے کا جہاد انفی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اس میں درجات جو ہے جنت کے حاصل کرنا جہاد سبیل اللہ چوٹی کا عمل ہے وہی جو بات تھی مضنمت السلام الجہاد اللہ یہ ہمارا جو ہے سنس پروپورشن درست ہونا چاہیے ویلیوز کے اندر کیا نسبت و تناسب ہے نوافل کا معاملہ کیا ہے فرائض کا معاملہ کیا ہے دین کی دعوت و تبلیم تبلیغ و تدریس و تعلیم و تعلق قرآن کا درجہ کیا ہے اور نفل نمازیں پڑھنا راتوں کو ساری رات جاگنا اس کا درجہ کیا ہے یہ حادث نبی بیان کیا گیا لہذا اس ریش و کو سامنے رکھیے میرزان کداب لہو فیسبل اور اور کسی بدہ مومن کی جو نیکیوں کی میزان ہے اس پلڑے کو زیادہ بھاری نہیں کر سکتی کوئس ہے جتنا کہ وہ جانور گھوڑا یا اونٹ جس پر وہ سوار ہو کر اس نے جنگ کی اللہ کرا اس کا وہ, جا, اس کی وہ سواری جو خود ہلاک ہو گئی معلوم ہے جنگوں کے اندر تیر انسانوں ہی تو نہیں لگتے گھوڑوں کو بھی لگتے گولیاں چلتی ہیں تو بندوق جو ہے فائر ہے وہ حیوانات پر بھی آتے ہیں تو جو بھی کوئی حیوان کوئی اونٹ کوئی گھوڑا یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا جہاد فضم اللہ کے زمن میں اور جس پر سوار ہو کر کسی مجاہد اور مقاتل فیصم اللہ نے قتال کیا یہ پورا جو ہے جانور اس میزان عمل کے اندر رکھ دیا جائے گا اور نیکی کے عمل کے نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے والی اس سے زیادہ اور کوئی ہے پھر میں وہی لفظ کہہ رہا ہوں سینس آف پروپورشن دی دین کی ویلیوز کیا روحانی اختار بھی مطلوب ہے پسندیدہ ہے چاہیے ہونی چاہیے داد کی نماز بھی نوافل بھی سب لیکن یہ کہ یہ دوسرا کھاتا خالی ہو اور اس میں لگ گئے تو ٹیڑا ہو گیا معاملہ پھر کچ ہو گیا جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے یہ حدیث جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو امام احمد ابن حمبل نے بھی روایت کی امام بزار نے بھی امام نسائی نے بھی امام ابن ماجہ نے بھی امام ترمزی نے بھی اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ حاضر حدیث صحیح حسن یہ حدیث صحیح ہے حسن اس حدیث پر تو ہماری گفتگو اب ختم ہوئی سبحان اللہ ومد کا